اور جب موسا نے اپن قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچھوا بنا کر اپن جانو ہے پر ظلم کیا تو اپنی پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو یہ تمہارے پیدا کرنے والے کہ نزد کا تمہارے لیے بہتر ہے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان